وَأَنَّا السَّمَاءَ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا <وَشُوبًا> اور یہ کہ ہم نے آسمان میں جستجو کی تو اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور انگاروں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آسمان سے قریب ہو کر فرشتوں کی باتیں سننی چاہی تو اسے نگرانی کرنے والے بہت ہی قوی فرشتوں سے بھرا ہوا پایا اور انگاروں کا سامنا کرنا پڑا اور ہم پہلے اپنی مخصوص جگہوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے لیکن اب حال یہ ہے کہ جو کوئی چھپ کر سننا چاہے گا اسے انگاروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے جلانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں